Allah اشهد ان بسم الله الرحمن الرحیم قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پہلے ایڈجسٹ کر لیا ایڈجسٹ کر لیا کرو ایک جگہ ایسے ایڈجسٹ کرنا آگے پیچھے جو ہے گرامی قیام علم میں پڑھے گئے چوتھے پارے کے مطالب کا خلاصہ پیشہ خدمت ہے پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا لن تنالو البر البرحت تم فکو امت ہبون تم بر کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو بر کسے کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی اب مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے اسی لفظ بر سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے بار بار کہتے ہیں اس لڑکے کو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو یعنی اپنے والدین کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہو اور اسی مادے سے ایک صفت اللہ کی ہے بر اللہ کی ایک صفت ہے بر وہ بر ہے یعنی جو شخص اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو کامل بدلاتا فرمائے گا اس وجہ سے وہ بر ہے اور کامل بدلہ کیا ہے جنت لہٰذا یا بر کا ترجمہ یعنی اس کا لازمی مانا جنت بھی لیا جا سکتا ہے یعنی اب ترجمہ ہو سکتا ہے لَن حَتَّى مِمَّا تُحِبُونَ تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو در حقیقت یہاں یہودیوں کے اوپر چوٹ کی گئی ہے تاریخ کی گئی ہے یہودیوں کے ابھی دینداری تھی لیکن وہ دینداری رسمی تھی اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا رسمی دیندار کہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے وہ لوگ جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس حقیقی دینداری ہوتی ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں گویا انفا کے مالے محبوب فی سبیل اللہ کو ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کو پرکھنے کے لیے کہ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہے تو حقیقی دیندار ہے اور جو شخص اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا وہ رسمی دیندارا چونکہ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے ایک ڈھیلا جیب سے نکال کر کے اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے پہاڑ گزرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار قائم کر کے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا چوراہے کے اوپر کھول دیا پھوڑ دیا اور یہ حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آگئی کہ ان کی دینداری محض رسمی دینداری ہے حقیقی دینداری ان کے اندر نہیں ہے لہذا اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو بخاری اور مسند احمد میں ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ جب یہ آیت تھے کریم اتری لن ترال تم فکو ممت تو حضرت ابو طالا انصاری بھاگے بھاگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروہ ہے میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں پورا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا مالون رابح دہ رابح راہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے بڑا نفع بخش مال ہے زبان وہی ترجمان سے یہ جملہ نکلنا مالن راب ارے یہ تو بڑا نفا بخش مال ہے اس کا مطلب اس باغ کی قیمت اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رہی ہوگی تاکہ اللہ کے رسول اب میں نے تو اسے اللہ کی راہ دے دیا ہے. اس کا صحیح مصرف کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جو عیزہ اور اقربا غریب ہیں انہیں یہ بات دے دو لہذا انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں اور اپنے ہمزادوں میں چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں ان کے دو شبہات کا رد کیا جا رہا ہے کل تعام کا بنی اسرائیل اور اس کے بعد ان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں پہلا سوال یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دینِ ابراہیمی کا پیرو ہوں دین ابراہیمی کا متبے ہوں اس کی بات تو جھوٹی ہے اس لیے کہ دینے ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا یہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز بتاتا ہے پھر یہ ملت ابراہیم کا متبے کیسے ہوا اس کا مطلب یہ جھوٹا نبی ہے اللہ تبارک تبارکارے نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کلو تامکانائی ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا یہودیوں کا یہ کہنا کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر بہتان باندھنا ہے اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ فاتو پتو راتی فتلوا ان کو نم صادقین. تورات تو رات لاؤ اور فرکشو کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ارکن النساء کی بیماری ہو گئی تھی یہ ترمیزی کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کرمی کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی یا انہوں نے یہ فتوا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اونٹ کا گوشت حرام تھا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کو ارکنزا کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا اور مسنت احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور ان کی اتباع میں ان کی آل اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا چھوڑ دینا ترک کر دینا الگ بات ہے اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے تو یہ کہنا یہودیوں کا کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ افطر عال اللہ اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت ماننا ہے یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا دلیل ہے کیا بات دوسرا اعتراض یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سارے نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہاں ہوا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کے آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کا جواب دیا کیا جواب دیا ارے جھوٹو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روئے زمین پر کہاں بنی مکہ میں کس نے تعمیر کی حضرت ابراہیم ہے تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبے نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے جو مسجد خدا کر کے ابراہیم نے بنائی تھی تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبے ہوا کبرو ہوا کی دلیل دی گئی ان لک کا تھا مبارک کہ سب سے پہلے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا مکہ کا پہلا نام بکہ تھا قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا للوی بیبک اور پھر مکہ کے اور خانے کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے مبارکن برکتوں کا سر چشمہ اللہ اکبر آج پوری دنیا خانے کعبہ مکہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے اور برکتیں کیسی آج پوری دنیا محتاج ہے پیٹرول بند ہو جائے پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے پیٹرول سے آگے اب تو نہ جانے کیسی کیسی گیسیں نکل رہی ہیں پہاڑوں کے اندر بے شمار خزانے مدفون ہیں بے شمار خزانے نکل رہے ہیں تو یہ مبارکن برکت والی جگہ ہے یہ وہدل عالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت اس لیے کہ یہی سینٹر تھا یہی چراغ ہدایت کا آیا اور یہی سے پوری دنیا کے اندر روشنی برابر برابر تقسیم ہوئی وحود اللہ عالمین ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر اسی سینٹر سے پھیلی مکہ سے تو مبارکن وحودین آیا تم بینات اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں ایک نشانی تو یہ اس کی طرف جس نے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اللہ نے اس کی آنکھیں نکال لی یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پیدائش میں کچھ عرصہ پہلے اب رہا نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ابھی وادی محصر میں پہنچا ہی تھا خانے کابا کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ معمولی چوڑیوں کے ذریعے تباہ برباد کر دیا بہت بڑی نشانی ہے جو اس گھر سے متعلق اور وہیں مقامی ابراہیم ہے مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ اسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور اس میں بھی ایک نشانی ہے واضح نشانی کہ اس پتھر کے اوپر پتھر کے اوپر آپ کے تلوے کے نشانات اور پیروں کی انگلیوں کے نشانات یہ آیا تم بینات مقام ابراہیم اور آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو آمین بنا دیا منندا خلو کانا آمینا جو اس کے اندر داخل ہو گیا اسے امان مل گئی ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھتا تھا ایک آدمی اپنے جانی دشمن کو اس میں دیکھتا لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا کوئی گزند نہ پہنچاتا اللہ تعالی نے اس کو جائے امن بنا دیا اور فرمائے ایک گھر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جائے حج کے لیے زیادہ راہ ہو حج کے لیے پیسہ ہو تو اس کے اوپر حج کرنا فرق قرار دے دیا گیا ولی اللہ عاللہ سے حج البیت من آئی رہی سبھی وہ من کا وارف العالمین اور آدمی نصاب کا مالک ہوتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو در حقیقت وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ گھر نہ دیکھنا بڑا عجیب و غریب گھر ہے اللہ میں جب بھی دیکھتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا اور میں نے کئی نماز الحمد للہ بالکل کعبہ سامنے ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے سے میں نے نمازیں کعبہ ہمیشہ میرے نماز ادا کی رہا مرضی اس کا ارادہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں فری میں گیا فری میں آ گیا شاید یہ قرآن حکیم کی برکت ہے اس کی کتاب سے منصوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا لیا کہ جو کچھ میرے اس کلام میں ہے جو کچھ میری اس کتاب میں ہے تو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لے بدر کہاں ہے فرشتے کیسے اترے تھے او کنواں کدھر ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ کر دیکھ لے یہ فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک سوال اور پیدا ہوا کہ سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں گویا کابے کی پوجا کر رہے ہیں اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے ان اول بی یہ گھر ہے جو بنایا گیا یہ اللہ نہیں ہے یہ گھر ہے ہم اس عمارت کو کیا بولتے ہیں اللہ میں بیت اللہ بولتے گھر بولتے ہیں ہم اس کو اللہ مانتے ہی نہیں بیت اللہ مانتے ہیں تو اس کی عبادت کیسے ہوئی اور جہاں تک بات ہے سارے مسلمانوں کا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا وہ تو مسلمانوں کی وحدت کا ایک مظاہرہ ہے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے بلکہ ہم اس گھر کو معبود نہیں مانتے بلکہ اپنے معبود کا گھر مانتے تو وہ معبود کہاں ہوا وہ تو ہمارے معبود کا گھر ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حضر اسود کی پوجا کرتے ہیں پتھر ہے جو کالا جواب اس کا یہ ہے ہجر اسود کی ہم پوجا نہیں کرتے بلکہ حضر اسود کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ تو نقصان پہنچانے والا ہے نہ نفع پہنچانے والا ہے اور عبادت کسی کی کی جاتی ہے تو کس مقصد کے تحت نفع پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے دیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ باباؤں کے بارے میں یہ عقیدہ جو بات ماں ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفا پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اس پتھر کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ نافے اور زار ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت سے واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو آئے اور حضرت کو بوسا دیا اور زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے پتھر اے حجر اصرت میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کا حجروں کہ تو فقط ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تذر, نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ آمود کہاں ہوا کسی کی پوجا کی جاتی ہے تو کائے کے لیے کہ وہ نفع دے گا اور نقصان پہنچائے گا اور اس پتھر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں دوسرے ہم اس کو سجدہ کہاں کرتے اس کے سامنے رکو کہاں کرتے صرف چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے تو چومنا پوجنا توڑی ہے. Is not is not بوسا دینا پوجنا نہیں ہے بوسا دینا یا بوسا لینا یہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ آدمی اپنے بچے کو بوسا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب وہ اپنے بچے کی پوجا کر رہا ہے کتن نہیں تو ہم صرف اور صرف اس پتھر کو بوسا دیتے ہیں اور بوسا دینا یہ عبادت نہیں ہے یا چیتر یاد رکھیے بچے کو بوسا دے تو بچے کی عبادت کر رہے ہیں ماں باپ اگر بچے کو بوسا دے تو ماں باپ تھوڑی بچے کی عبادت کر رہے ہیں لہذا یہ اعتراض بھی بالکل لغو ہے اس کے بعد اتحاد کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سارے لوگ اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں تو اتحاد ہو جائے بتایا اتحاد کی تین بنیادیں اتقال حق کا اللہ کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوا کا حق ہے ایک بات یاد رکھیے ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں بہت سارے لوگ یہ جی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقویٰ والے ہیں لیکن ایسے مواقع پر جب ان کے مفادات میں جرو ہو رہے ہوں تو سارا تقویٰ دھرا رہ جاتا ہے بیٹی کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو آپ دیکھیے بڑے بڑے متقیوں کا تقویٰ دھرا رہ جاتا ہے پوچھا جاتا ہے حضرت آپ مسلمان ہیں یا آپ جہیز لے رہے ہیں اور شادی میں اتنا خرچ کر رہے ہیں حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے بہترین شادی ہو جس میں خرچہ کم ہو نبی نے تو یہ بتایا اور شادیوں کو اتنا آسان کرو کہ زینا مشکل ہو جائے تم نے تو شادیوں کو مشکل بنا کر کے زنا کو عام کر دیا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم اور اللہ حیدرآباد والوں کے اوپر رہے یہ بلا ان کے درمیان بہت ہی بری طریقے سے موجود ہے اور اس وبا کے اندر وہ بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو قرض لینا اس کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ تین لاکھ روپیہ چار لاکھ روپیہ کھانے میں اسے خرچ کرنا ہے نا اور اس کے علاوہ جو جہیز کی لسٹ آئی وہ بھی تو دینا ہے زندگی بھر سود دیتے رہو لیتے رہو سود کھاتے رہو بتائیے اس قوم کا کیا ہوگا جو سود کے لین دین میں ملوث ہو جائے عذاب الہی کا مورج نہیں بنے گی تو کیا ہوگا ہمارے اوپر جو یہ آفتیں نا خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم دوسروں کو ملامت نہ کریں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں یہ آفتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے مصیبت سو میں کس بتائی تھی کم جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آ رہی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے دوسروں کو ملامت کا کرو فلاں آدمی کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے فلا ہمیں مٹانے کے چکر میں کتا نہیں تم نے اپنے مٹانے کا سامان خود کر رکھا ہے تم تو جس ڈال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اسی ڈال کو کٹ رہے ہو اور الزام دوسروں کی طرف ڈال رہے ہو یہ عجیب مذہب کا خیز بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے اللہ سے ڈرنا ایک ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ تک اللہ حقت اوکاتی ہے حقت اوکاتی کیا ہے بہت سارے لوگ تکوا کے دعوے دار ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹنے والی ہے ناک نہ کٹے قرآن و سنت کے تقاضے پامال ہو جائیں یہاں تکوا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے حق تو قاتل کیا ہے؟ کے ساتھ ناک کٹ جائے مگر قرآن و سنت کے تقاضے پامال نہ ہوں یہ ہے تمہارے مفادات کے اوپر زرد پڑ رہی ہو تمہارے مفادات مجرو ہو رہے ہیں تمہارا نقصان ہو رہا ہو تمہاری ناک کٹ رہی ہو لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہوں لیکن تم یہ کہو کہ کتان نہیں قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا چاہے میری ناک کٹ جائے چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں لوگ چاہے مجھے سوسائٹی سے نکال دیں بائک کر دیں لیکن میں قت قرآن و سنت کے تقاضوں کو پاما یہ حقت ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تنہ تم مسلمون اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسلام کے اوپر مرنا کہ میری موت اسلام کے اوپر ہو یہ اپنے اختیار میں ہے جواب دو اسلام کے اوپر مرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے پھر اسلام کے اوپر مرنے کی توفیق کون دیتا ہے تب آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے اللہ اللہ توفیق دیتا ہے تب انسان اسلام کے اوپر مرتا ہے اگر توفیق نہ دے تو انسان اسلام کے اوپر نہیں مر سکتا اب جب توفیق الہی کی وجہ سے آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کی توفیق کیسے ہوگی جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو یہ بات یہ ہے نقتا تو پہلی بنیاد ہے اتحاد کی اللہ کا تو اور دوسری بنیاد کیا ہے اتحاد کی احتسام بحب اللہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اتک اللہ کا تو احتسام بحب اللہ اور تیسرے عدم تفرق یعنی فرقوں میں نہ بٹنا اتق اللہ کا تو فرسٹ بنیاد پہلی بنیاد دوسرے احتسام بحب اللہ دوسری بنیاد قرآن حجیز کو مضبوطی سے پکڑنا اور تیسرے عدم تفرق رخ فرقہ بندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ تین بنیادیں ہیں کس کی اتحاد کی پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے آدمی اگر اس طرح ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کبھی اختلاف ہو بھی جائے آپس میں تو چھوٹا بن جائے گا وہ بھائی تیری ہی بات بڑی چلو تیری ہی بات مان لیتے اختلاف کہاں ہوتا ہے جب ہر آدمی اپنی بات منوانے پہ لگ جاتا ہے میں تو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے دوسرا کہتا جو تر رہا وہ صحیح نہیں ہے نا اب ایک کہہ رہا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور دونوں اپنے پر ڈٹے ہوئے ہیں مسئلہ کیسے ہلو اس میں ایک چھوٹا بن جائے نا اور یہی نکتا کھانے زندگی میں لے جاؤ بیوی بی کہہ رہی ہے میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اب دونوں اگر بڑے بنیں گے تب تو پھر وہی ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے جھگڑا فوراً ختم ہو جائے اور چھوٹا کب بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ ابھر ایسا حصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے اتحاد کی تین بنیادیں اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے قرآن سے بگڑنا عدم تفر پرہیز کر اچھا یہ باقی کب رہیں گے نہیں سمجھا آپ? سمجھاتا ہوں پیڑ آپ نے لگا دیا پودے لگا دیے اب کس چیز کی ضرورت ہے زمین جوت کر کے خسو خاشاٹ سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا بس کافی ہے نا بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو برابر اس کی دیکھ ریک کرتے رہو دیکھ بھال کرتے رہو ایسے ہی آپ ابتق اللہ کتاتی والے ہو گئے احتسام بھی حبل اللہ دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ گئی عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا لیکن ول تکم تو من کم ول تکم من تم میں سے ایک امت ایسی ہو ایک گروہ ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہا برائیوں سے روکتا رہے گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے وہ پانی کے پودا سوکھ جائے گا اسی وجہ سے مان بات ول تک ممتوں یا مرونا بل مارو نان کر وہ لائے کام والی آئے لائی گئی ہے کہ اس اتحاد کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت اللہ کے لیے ایک پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برقرار رہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے بھی کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے سفید کا لفظ استعمال کیا گیا تب بھی سفید ہونا یو مت یو زو جوں تسمت قیامت کے دن بادچہ کافی ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ برے امال کالے ہوتے ہم لوگ بولتے ہیں نا خراب کام کو کائے کو یہ کالے کرتوت کر رہا ہے کرتوت مانے کام اس کے ساتھ ہم کالا لگاتے اس کا مطلب ہے کہ برے کام جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے اور ایک بات اور بتاتا ہوں برے کاموں کو کالی راتوں سے اندھیروں سے بڑی نسبت ہوتی ہے جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سب کا تعلق رات سے ہوتا ہے شریر جنات رات میں نکلتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ڈھل جائے سرے شام ہی بچوں کو گھروں میں رکھو باہر مت نکالو جی رات ہوتے ہی اپنے پانی کے برتنوں کو باندھ دو کہ کیڑے اس کے اندر میں گھس جائے اس لیے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تیسے ہی گناہوں کے نقیب نکل پڑتے ہیں بیر بار رات میں آباد ہوتے ہیں کہ دن میں آپ تو گناوں کے کام کب ہوتے ہیں رات میں ہوتے ہیں تو تاریکی کو گناہ سے بڑی نسبت ہے تو بدعملی یہ کالی ہوتی ہے اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے جب کالا کام کرو گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا جو میں تب اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے جب تم نے کالے کرتوت کیے تو چہرہ کالا ہوگا نا اب تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کاموں کو روشن کام کہا جاتا ہے اس کا اثر چہرے کے اوپر ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اچھا دنیا ہی میں چہرے کالے ہو جاتے ہے گورا aadmi رہ تب بھی کالا ہی رہتا ہے وہ یہ اور بات ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے خدا کی قسم اگر اللہ وہ نظر دے دے تو بد عمل چاہے کتنا ہی گورا ہو بالکل کالا کون کا نظر آئے گا اور کالا aadmi اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے خدا اگر وہ نظر دے دے انسان کو دیکھنے کی تو در حقیقت وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے گا کالا ایک طرف ہو جائے. ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس آئت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ کہوہ اہل سنتی بل جما اہل سنت اور جماعت کے چہرے سفید ہوں گے وہ تصور دہل بدا اور اہل بدات کے چہرے کالے پڑ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ سنت روشن چیز ہے بدات کالی چیز ہے سنت اور بداعت کا تقابل کیجیے تو سنت روشن اور بدات لی اس کے بعد یہودیوں میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نقل کیا گیا ہے کہا گیا کہ یہ یہودی یہ بنی اسرائیل ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے یہ کبھی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے کسی سپر پاور کا توفیلی بن کر کے یہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ سکتے ہیں لیکن پھل پھول نہیں سکتے چون وجہ بتائی گئی اس لیے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں یختلون الانبیاء ان کا یہ وکیلا رہا ہے کہ انبیاء کے کو یہ قتل کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ اس قوم کا حال یہ ہے یہ فیصلہ ایسے نہیں سنایا گیا ہے انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نا فرمانی کی وجہ سے اور کون سا پاپ ہے جو یہ نہ کرتے ہوں ان وجوہات کی بنا پر اور خاص طور سے انبیاء کی بدوا ہے اس قوم کے اوپر بدوا ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بدوا ان کی جینز میں داخل ہو گئی ہے کس میں جینز میں داخل ہو گئی ہے لہذا یہ ہمیشہ ایسے زلیل و خوار رہیں گے اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے و مسکنت ان کا مقدر ہے اس کے بعد فرمایا گیا تم حق پر ہونا تو حق کے مخالفین تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں کار رہا ہے ازل سے ٹائم روز شراغ مستفی سے شرار بولہ ہبی یہ تو قا ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ اچھے آدمی کے مخالفین رہا کرتے ہیں اچھی بات کی مخالفت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو تم حق کے اوپر ہونا تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی تمہارے لیے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیا جاتے رہیں گے تمہارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے تمہیں سفے ہستی سے نست نابود کرنے کے پلانس بنتے رہیں گے آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیاں بتاتا ہوں وہ نسخہ اگر استعمال کر لو تو دنیا کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ نسخہ استعمال کرو مخالفتوں کو بھول جاؤ سازشیں کیا ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہت رکھو تم صرف ایک کام کرو ایک نسخہ استعمال کرو وین تصور کئی دم شی آ اگر تمہارے اندر سب آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے سبر کیا ہے تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو سبر تمام نیکیوں کی ماں اور دوسرے تقوی اگر تمہارے اندر سبر آ جائے اور تقوی آ جائے یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک معجون بنتا ہے یہ ماجون استعمال کرو روز کون سا معجون صبر اور تقوی کا مرکب یہ ماجون استعمال کرتے رہو صبر اور تقوی کا ماجون فائدہ لا یزرکم رکم قید ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہوتا نسخہ بھی بتا دیا گیا نا استعمال تو کرو پریشان کب ہو گئے جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے ارے بھائی بیماری ہے تمہارے اندر دوا نہیں استعمال کرو گے تو بیماری تو پورے بدن کے اندر پھیل ہی جائے گی ایک نسخہ بتا دیا گیا سازشوں سے بچنا ہے آدھائے اسلام کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے صبر اور تقوا لائے ضرور کو شیا ان کی سازشیں ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے کہ تم تو تین سو نو تھے تین سو تیرہ تھے قلیل تعداد میں تھے ہم نے تمہاری مدد کی ولاقم سا رکم اللہ بے بدری عمان تم تم تو بڑے کمزور تھے اللہ تبارک تمہارے تارن میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی پہلے ایک ہزار فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ ان میں اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تین ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ پانچ ہزار فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا یہ ایک مرتبہ ایک ہزار فرشتے دوسری بار تین ہزار فرشتے تیسری بار پانچ ہزار فرشتے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مسلمان جب 309 یا 313 نکلے تو اس وقت مشرقین کے مخالفین کی تعداد ایک ہزار تھی ایک ہزار تھی لہذا اللہ تعالی نے کہا مخالفین کی تعداد ایک ہزار ہے نا مشرقین کی تعداد ایک ہزار تو ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں درمیان میں معلوم ہو زبن جابر فہری فہر قبیلے کا ایک شخص کر زبن جابر وہ تین ہزار آدمی لے کر کے آ رہا ہے تین ہزار یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے جس سے کل ملا کر کے مشرقین کی تعداد تین ہزار ہو جاتی اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی گھبراہٹ دیکھی کہ ہم لوگ تو تین سو نو ہے تین سو تیرہ ہیں مخالبین ایک ہزار پہ اب دیکھو اور آ رہے ہو تقریباً تین ہزار ہو جاتے تو مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا وعدہ کیا گیا وہ تین ہزار ہے نا تین ہزار فرشتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر اخبار کی حملہ کریں گے وہ اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر پانچ فرشتے آئیں لیکن آخر میں ایک بارگی حملہ نہیں ہوا لہذا فرشتے تین ہی اور آ رہے ہیں اس لیے کہ ایک بارگی حملہ نہیں ہوا تو یہ جو تین وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہا گیا فالو فاحش محمد یُنو اللہ وم یسرم عالم بڑی پیاری بات ہے یہ لے کر کے جاؤ کہتے ہیں آدمی گناہ سدیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے گناہ سدیرہ کسے کہتے چھوٹے گناہ کو اس کی تفصیل پانچویں پارے میں کل انشاء کروں گا چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے ان کی پہچان کیا ہے یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا آدمی چھوٹے گنا کرے یا بڑے گنا کرے کیوں کرتا ہے آدمی گنا وجہ بتائیے ذکر اللہ اللہ کو یاد کرے اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے سبھی آدمی گناہ سگیرہ گناہ کبیرا میں مبتلا ہوتا ہے لہذا اگر گناہ سگیرہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو یا اب گنا ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے ذکر اللہ اس لیے کہ غفلت سے گنا ہوا ہے نا, تو اب اللہ کو یاد کرو. گنا ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے فسط تخلی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ گناہ بخشتا ہے دو شرط کے ساتھ دو شرطیں ہونا پہلی شرط کیا ہے جو گناہ ہوئے ہیں آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے ارے اتنا برا ہو گیا اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گنا ریپیٹ نہیں ہوگا عارف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ کی ایک آدمی تھا نسو نام کا عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائے رکھتے تھے یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا عیاش طبیعت کا تھا اب وہ, وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش ان کو نہلانا یہ سب کام جو خادمہ کرتی تھی یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا اور اس کو اس کام سے بڑا مزہ آتا تھا نفس کو تلزوز اور حضوز نفس اس کو ملتا تھا عرف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا بڑا نیک آدمی تھا اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں اللہ سے میرے لیے دعا کریں گنا گناہ گنا کا احساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے میرے لیے دعا کریں اب اس بندے نے دعا کر دی لہذا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دے یا کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجیے یا ایک مومن بھائی دوسرے مسلمان مومن بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کریں انہوں نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا گناہ کے دلدل سے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں اور تلاشی کیسے لی جائے گی سب خاتما کو ننگا کر دیا جائے گا یہ کہ بات دی تمام خاتما کو لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نسو تھا اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں نگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد ہے یہ پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے وہ ہے موت دوسری کوئی سزا نہیں اتنا ڈر گیا اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں عہد کرتا ہوں کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا اور پختہ عہد کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی موتی مل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو نادم ہونے کے بعد توبہ کرے توبہ کی کیفیت کیسی ہو ایسی کیفیت ہو کہ کی اب مرنے والا ہوں اب میرے پاس وقت نہیں ہے لہذا توبہ نصوح کر لو خالص توبہ کر لو کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں کیسی توبہ کرے گا وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا قطر نہیں ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو صدق دل سے توبہ کر لو تو ایک ہے گناہ پر ندامت اور دوسرے فسط جان بوجھ کر کے استعمال نہ کرنا گناہ پر ندامت اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے بہت اچھا پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کے معافی مانگے اللہ سے کتنی اچھی بات ہے اللہ بھی آمن سر لنا زنو بنا وہ دیکھو پہلے کا رب بنا ان کی تجدید کرے یعنی گناہ سے ایمان ماری خطر میں آ جاتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرے اننا بولے اے اللہ ہم ایمان لائیں اپنے ایمان کی تجدید کرے اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گنا کی معافی مانگنے کے کہ جہنم سے مجھے بچا لے بس اور یہ دعا کب کرے بھائی حکیم جب دوا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا یعنی اس ٹائم وہ دوا مؤثر ہوگی بتایا گیا المستغفرین القرین تحج کے ٹائم اگر دعا مانگو تو قبول ہوگی سہار صبح کے وقت یعنی تحجد کے ٹائم ٹائم بتا دیا گیا اللہ دعا قبول کرتا تحجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں بات بات کر کے باباؤں کے پاس جاتے وہاں کیا ملنے والے وہ بےچارے خود محتاج ہے وہ کیا دیں گے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی انید اللہ اللہ کے دشمنوں کو دیکھو مذہب بےزار ہیں اللہ کے نا ہیں لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے مومنو ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نا فرمان ہے لیکن ایش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے گناوں کے لیے جو عذاب ہو تو ہے یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا اتنا عذاب ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے یعنی یہ جتنا عائش کر رہے ہیں نا ایکسٹرا اتنا عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے انما یرید اللہ یعنی یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کی قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کیا بولنے کا انداز ہے تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے ایک اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے تو غم کا کرتے ہو ارے اسے مرنا کہ نہیں مرنا ہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی مرنا ہے تم دونوں مر جاؤ گے لیکن تم ہمارے فرما بردار ہو کر کے آؤ گے تو ابدی راحت اور وہ میرا نافرمان بن کر کے آیا ہے تو اس کے لیے ابدی عذاب لہذا ان کو دیکھ کر کے تم حسرت نہ کرو بلکہ ان کو دیکھ کر کے تم افسوس کرو تو ایک بات بتائی گی کہ موت سے کسی کو مفر نہیں کلون نفلزائے قطل موت پرائم منسٹر کو مرنا ہے صدر کو مرنا ہے سی ایم کو مر رہا ہے نا کو مر رہا ہے ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے بڑے آدمی کو مرنا ہے سب کچھ کر رہا ہے موت سے کسی کو مفر نہیں ایک مسلمہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں ایک اچھا وَإِنَّمَا نما تو ملک یا یہاں جو بھی کر رہے ہو تم بھلا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن وہ تم یوں مس قیامت قیامت کے دن پورا پورا بدلہ برے امال کا پورا بدلہ اچھے امال کا پورا بدلہ دو تیسرے سمن زخار کامیابی کا معیار کیا ہے کامیاب کون سمن زخان بودھ جن کا فقت فاض جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے یہ کامیابی کا معیار ہے چوتھا مل حیات النیہ اللہ متا الغر یہ دنیا یہ تو شراب ہے دوکی کی ٹٹی ہے مرحج ہے یہ سراب ہے اس لیے کہ آدمی اگر اسے پیاس لگی ہو اور سہارا میں ہو تو دور ریت جو ہے وہ فزکس کا کوئی قاعدہ ہے کہ یہ یہ طریقہ ہو تو ریت جو ہے وہ سراب دکھتی ہے اور یہ یہ طریقہ ہو تو ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے فزکس کا کچھ اصول ہے اور میرا بچہ کچھ بیان کر رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے وہ میں نے سراب کا تو اس نے بتایا کہ سراب کس شراب کیسے بنتا ہے بول رہا تو. تو یہ دنیا سراب ایک پیاسا آدمی ریت کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا رہتا ہے زندگی بھر دوڑتا رہے پیاس سے مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ایسے ہی ایسے دوڑتا رہے زندگی پر تمام تمنا پوری نہیں ہوتی اور آخر میں مر جاتا ہے وہ کل نصفا قتل بہت تو ہے دھوگی کی ٹٹی ہی تو ہے دھوکا ہے یہ شراب دھوکا ہے اور متا کہہ کر کے تو عجیب نقطہ پیدا کر دیا گیا ہے متا کا مطلب ہوتا ہے آرزی پونجی یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ آرزی ہے ہمیشہ والا نہیں یہ تو ایک تو دھوکا ہے اور دھوکا بھی کیسا وہ بھی عارضی ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کہ ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہو اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولو لال باب کون ہے اکل والے کہتے ہیں فلاں آفیسر یہ اکل والا ہے فلاں عہدے پر پہنچنے والا یہ اکل مند ہے پرانے حکیم بتاتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں اکل مند کسے بولتے ہیں إن في اختلاف الليل والنهار لآيات ليولي الألباب يولي الألباب قل أقل والد الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السبابات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاباً ربنا إنك من تدخل النار فقد اخذيته مالي ظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا كهات الله قلو الألباب جو اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں بیٹھے تو اللہ کا ذکر کریں لیٹے تو پہلوؤں کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ساتھ فکر کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر بھائی کالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور فکر تو تمہارے ہاں ہے نہیں فکر کا مطلب کیا ہے کھانے کی فکر کیا کھانا چاہ اس کی فکر نہ فکر کہے گی وہ بتایا جا رہا ہے ذکر کہے گا اللہ تبارک وہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر کہے گی کھانے کی نہیں فکرفی ہلکی فی بات وہ لرف زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو کہتے سائنسدان بھی تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں اللہ یہاں نکتا ہی بتا دوں کہ فکر فکر میں فرق ہوتا ہے کسی کو کھانے کی فکر ہوتی ہے سائنس دانوں کو کس بات کی فکر ہے کس بات میں وہ غور کرتے ہیں وہ معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتے ہیں جب تمہاری تلاش معلومات کے اضافے کے لیے ہے تو حقیقت تمہیں کہاں ملے گی تمہاری تو تلاش معلومات ہے معلومات میں اضافہ یہ تمہاری تلاش ہے تو تمہیں حقیقت کیسے ملے گی تمہیں حقیقت کی تلاش ہے ہی نہیں معلومات میں اضافے کی تلاش ہے تو تمہیں حقیقت کہاں ملے گی اسی طرح خلا میں جانے کے بعد بھی تمہیں خدا نہیں ملتا کہتے نہیں ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے آفکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا خلا سے آگے چاند پر سے آگے کہتے ہم نے خدا کو نہیں پایا ارے خدا کو جب پاتے جب تمہارے یہ سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا تمہارا تو یہ سفر معلومات کے اضافے کے لیے ہے ان لوگوں کو حقیقت ملتی ہے جن کی تلاش جن کا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے ہوتا بتایا گیا کہ کچھ لوگ پیٹ کے لیے فکر کرتے سائنس دا معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتا ہے لیکن مومن مومن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں غور کرتا ہے معرفت کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کروں یہ فرق ہو جاتا ہے ایک سائنس دا میں اور ایک مومن میں اس کا مطلب کہ مومن زیادہ عقل مند ہوتا ہے بالمقابل دا کے اس لیے کہ دا کا سفر تلاش حقیقت کے لیے نہیں ہوتا معلومات میں اضافے کے لیے اور مومن کی تلاش کا جو سفر ہوتا ہے وہ تلاش حقیقت کے لیے ہوتا اب بتاؤ اقل مند کون وہ شخص جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو یا وہ شخص جس کی تلاش جس کا سفر تلاش معلومات بتاؤ اللہ تبار نے فرمایا کہ دیکھو مومن یہ عقل مند ہے کہ ان کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے ورہ یہ یہ سائنسدہ تو خلاؤ میں چلے جاتے وہاں سے واپس آتے کہتے ہیں خدا نہیں ملا رہے خدا کیوں ملے گا تمہارا سفر تو تلاش حقیقت کے لیے تھا ہی نہیں خدا کی تلاش کے لیے تھا ہی نہیں تمہارا سفر تو معلومات میں اضافے کے لیے تھا خدا کیسے ملے گا تم کو خدا کی تلاش تو کرو اس کے لیے سفر کرو تو خدا ملے گا مبلک کے اوساب بتائے جا رہے ہیں مبلک کیسا ہونا بتایا جا رہا ہے ولیکن تفزن غلید القلبل فبنخ اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے سخت دل نہیں ہونا سخت کلام نہیں ہونا بات کرے تو پھول جھڑیں مبلی کی پہلی صفت دوسری صفت اگر اس کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے اور غلطی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دے بلکہ برابر ان کی خیر خواہی کرتا ہے تین چوتھے مشورہ کرتا یہ موبل کی چار خصوصیات ایک کریمہ میں بیان کی گئے جو ابھی میں نے پڑھا. ایک بات بتائی جا رہی ہے جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے ایک بڑی پیاری بات کہ بڑھو اس بڑھو اپنے رب کی رب اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے لمبائی کا معاملہ نہیں بتایا گیا ایسا کیوں نہیں کہہ دیا گیا جنت کی طرف بڑھو مغفرت کی طرف بڑھو اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں تم کتنے بھی امال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ بخش نہ دے اپنی رحمت سارے جنت کی طرف بڑھو ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو تم کتنے اچھا مال کرو اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی پہلے ہے جنت بعد میں لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو اللہ بخش دے تو بخش دے نا پھر تو جنت ملنے ہی والی تیری مقفرت جو اوپر معاملہ ٹکاؤ بس اس بسک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کیا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ بی کا کہ اگر تو تفرت کی نگاہ سے دیکھ لے نگاہ پور سے دیکھ لے تو جنت تو ملی جائے گی تو مقفرت کی تلاش کرو جنت تو مل نہیں والی کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر تو جنت ہے کدھر یہ سوال نبی سے کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر چلا جاتا اور دن ہوتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے بولو ایسے ہی ہے جنت کا معاملہ یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے ہے نا تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں اعلی علی عید ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ السل صاحب ہے جاننا میں بہت پورا سرار کتاب رہی ہے بہت پراسرار کتاب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے بیگ لیے ہوئے شہروں شہروں گھوم رہے ہیں بیگ لیے ہوئے دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے کتنا بڑا آدمی کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے اللہ فرما رہے ہیں لایا گرن کا شہروں میں کا جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے نافرمان گھوم رہے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں ڈال رہے ان کا گھومنا پھرنا لایا گرن کا تکلب النوین تکلب مانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا کرول سے حیدرآباد حیدرآباد سے وشاخا پٹنم وشاخنا یہ تکلو لا گرن کا تقلب الروف اللہ کے نافرمانوں کا ادھر ادھر جانا بیگ لیے ہوئے لاکھوں کے چیک لیے ہوئے و آرام کے لیے فائیو سٹار ہوٹلوں میں ٹہرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے متا ان خلیل تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے ان کے اوپر افسوس کرو ان کو دیکھ کر کے حسرت مت کھاؤ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو یاد ہو جا سمین کثیر اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں چھوت چھات کی تردید فرما دی کوئی یہ کہے کہ میں دیوتاؤں کی نسل سے ہوں اس لیے میں سب سے بڑا کوئی کہے کہ وہ راکسوں کی اولاد ہے اس وجہ سے وہ بہت نیچا ہے نہیں سب آدم اور ہوا کی اولاد ہو اس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہو گئے اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور بات ہے کہ کچھ فرما بردار ہے اللہ کے کچھ نہ فرمانے لیکن سب کے سب آدم کے اولاد اس طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارا سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہندوؤں سے بھی ہے ہمارا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے ہمارا تعلق یہودیوں سے بھی ہے اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے تو آئے ہیں سب بھائی بھائی ہیں نا اسی آئےت کریمہ کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے اس کے بعد کہا گیا کہ چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو یہاں عدل کر ہی نہیں پاتے انصاف کر ہی نہیں پاتے دو دو تین تین بیمیا کر لیتے اللہ فرما رہا ہے کہ مسنا و سروا دو دو کر لو تین تین کر لو چار چار کر لو لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو واحد ایک کے اوپر اکتفا کرو عدل اگر نہیں کر سکتے تو یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے عدل کر سکو تو چار عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائیں گے اس کے بعد بتایا گیا کہ توبہ کب کرنا یہ بہت اہم بات ہے دیکھو اس لیے کہ ہر انسان گنہار ہے کون سب پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے فرمایا گیا ان سیدا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے اور موت جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تب اس وقت بولو ان اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول بول رہی یعنی موت آنے سے پہلے عالم آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور حدیث پاک اب سنیں عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللہ يقبل غرغر یہ روایتی شریف بھی اور ابن میں بھی اورماجہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے گرگرا نہ آ جائے یہ گرگرہ کیا ہے گرگرہ کیا ہے گرگرا نہ آ جائے گرگرا سے پہلے تک قبول کرتا ہے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے یہ گرگرہ کیا ہے گرگڑا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی چیز مائر کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور بچارا وہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے پتلی چیز منہ میں آنے کے بعد اس کو زبان سے منہ میں ارے پھیرے لیکن اسے ہلکوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو گرگڑا آ گیا یعنی اب جتنا کھا چکا تھا جتنا تیرے مقدر میں تھا وہ کھا چکا ہو گیا اب ایک قطرہ پانی حالت کے نیچے نہیں اترے گا بعد لوگ جو مردوں کو نہلاتے ہیں جب اسے وضو بنانے اے کے لیے اے تیار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منہ سے پانی نکل رہا ہے یہ وہی پانی ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے چمچے کے ذریعے لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا اس لیے کہ اب ایک قطرہ پانی اس اس کا کا مقدر نہیں ہے اس کا مطلب ایک ایک قطرہ پانی لکھا ہوا ہے ایک ایک دانا لکھا ہو کتنے دانے کھائے گا کتنے قطرے پانی پیے گا جو قطرہ مقدر میں نہیں الگ سے نیچے نہیں اترتا نہیں لاتا وقت باہر نکل آتا ہے کتنا مجبور ہے انسان کیا ٹکبور کرے گا کہ یہ بخیرا کیا ہے یہ سب کھڑا ہی کیا ہے اچھے انسان بنو اور اچھی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ کچھ نہیں ہے یار شراب ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یار کچھ نہیں تو گرگرا کیسے بولتے ہیں کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر اس کو ارے پھیرے مگر اس کو ہلکوم سے نیچے نہ اتار سکے یہ حالتیں گرگراہ ہے اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائیں گے تو اللہ گرگر آنے تک تو توبہ قبول کرتا رہتا ہے لہٰذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پتا نہیں کب گڑ گڑ آ جائے اس لیے کہ کسی کو موت کا وقت تو معلوم ہے قیامت کی طرح قیامت کب آئے گی موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں اس کے بعد محرمات بتائی جائے کہ کون کون سے عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں تو سات یہ نسبی رشتے سے وہ حرام ہیں عورتیں اور سات رضائی رشتے سے سات رضائی یعنی دودھ پلانے کی طرف سے سات رضائی رشتے سے سات نسبی رشتے سے اور چار سسرالی رشتے تھے یہ کتنے ہو گئے تقریباً اٹھارہ سات سو چودہ اور چار اٹھارہ یہ محرمات تفصیل یہ ہے معمولی کہ بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے بیوی کے ساتھ اس کی پھوپی کو نہیں لا سکتے بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے اور کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو تلاش نہ ہو جائے یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سم توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العلم